اور تمہارے مال اور تمہاری اولادا اس قابل ناؤ کہ تمہیں ہمارے قرب تک پہنچا مگر وہ جو امان لائے اور ان کا کی ان کے لیے دامادہ کئیگنا سلا ان کے عمل کا بدلہ اور وہ بالا خانوہ میں امن و امان سے ہیں